الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاءولين الباب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 ربنا سم نام منا لوبے ربی کفا منا ربنا فی نوبنا وفیر آتی وفنا رب نوا متنا لار رس کبلا تلیا ملا تخلی فیا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 اللہ ربنا نور قلوبنا بل ایمان وشرح صدورناسلام آمین یا ربین اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات مبارکہ کا ایک روا ترجمہ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مضامین کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے ان نفیقت کے سماوات وقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وقت لاف اللہ اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لا تن یقیناً نشانیاں ہیں لے ال الباب ہوش مند لوگوں کے لیے خردمند لوگوں کے لیے اللہ دین یسکر اللہ قیام وقرودم والا جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل لیتے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سماوات و اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ خلق بَاطِلًا وہ پکار اٹھتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بے کار بے مقصد اور آبس پیدا نہیں کیا سبھان تو پاک ہے اس سے فَتِنَا نار بنار بس ہمیں بچا آپ کے عذاب سے رب نا ان کمن تدلنا رفقت اے رب ہمارے جسے بھی تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا ومانزوینسات اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا انے ان نام رب کمفا منا ارب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایک منادی کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار لگا رہا ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فام تو ہم ایمان لے آئے ربنا بنا لنا زلو بنا تو اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں وکفر کفر اننا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں و توفنا مالبرار اور ہمیں دی دیجو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ ربنا وا ما وا تنا اللہ اور اے رب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے ولا تخنا یوملق آما اور ہمیں رسوا نہ کی جو قیامت کے دن ان نلا تخلف المیاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے فسٹ لَهُمْ رب تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے انی لا مل کم من زکر انسا من باس۔ کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فل لذین حاجروں خرجوں میں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے و وضو فی صدی لی اور جنہیں ایزائیں دی گئی ایزائیں پہنچائی گئی میرے راستے میں وہ کاتلوں اور جنہوں نے قتال کیا جنگ کی اور جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں جو قتل ہو گئے لوک فرن سی آتے ان کی تو لازمن میں تمام برائیوں کو دور کر کے رہوں گا ولا اد خلن ہم جنات ان تجریم انتہا اور لازمن میں ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی عند اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے ولہ حسن الصواب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ صدق اللہ اب ان آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق ہے ایمان باللہ سے ان نفیقت سماوات ورد وقت لاف لہارلا اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے دوسری اور تیسری آیتوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا بس ہمیں بچائیو جہنم کی آگ سے اور اے رب ہمارے جسے جس توں نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا اور یقیناً ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا یہ ایمان بالآخرہ آخرہ پھر چوتھی اور پانچویں دو آیات کا تعلق ایمان بالرسالت رسالت سے ہے ربنا ایندنا سمینا منادی یونادی اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ مانو اپنے رب کو ایمان لاؤ اپنے رب پر انعام ربنا اس کے بعد ایک طویل دعا ہے پھر آتی ہے چھٹی اور آخری آیت اس کا تعلق ہے ایمان کے مظاہر عملی سے جو لوگ اس طرح درجہ بدرجہ ایمان حاصل کرتے ہیں ان کی عمل زندگی کا نقشہ کیا ہے اللہ کے لیے ہجرت ہے اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی ہے اللہ کے لیے عضائیں برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو خیر بات کہنا ہے اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے اللہ کے لیے اپنی جان دے دینی تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہو فرمایا ان کا تو کیا کہنا ہے میں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں تو یہ تو بہت بڑے بڑے اعمال ہیں ان کی تو پوری قدر کی جائے گی ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کی تمام برائیاں لازمن دور کر دی جائیں گی ان کو لازمن جنت میں داخل کیا جائے گا اس آیت میں اصل میں اس ایمان کی تصویر جو عملی ہے وہ سامنے آئی وہ ایمان تو ایک باطنی نور ہے درجہ بدرجہ کیسے وجود میں آیا ہے وہ پہلی پانچ آیات لیکن اب اس کا جو ظہور ہو رہا ہے اس نور کا انسان کے عمل میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں اس کے رویے میں اس کا ایک نقشہ ہے جو اس چھٹی آیت کے اندر کھینچ لیا گیا ہے اب آئیے پہلی آیت جس کا تعلق میں نے ارض کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اس کے ضمن میں آج پھر میں چند باتیں آپ کو بنیادی بتا دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شروع ہی میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام والا جون کا جو خطبات کا سلسلہ ہے کانٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وجود باری تعالی کے لیے جتنے دلائل دیے گئے تھے وہ آنٹولوجیکل ہوں کاسمولوجیکل ہوں ٹیلیولوجیکل ہو یہ تین قسم کے دلائل ہیں کہ جو ارستو کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں ارسٹاٹل جو ہے مشاہین کا استاذ ہے استاذ اول اور اس نے جو منطق ایجاد کی اور پھر منطق کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ارستوں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جتنے عیسائی متکلین پیدا ہوئے اس لیے کہ عیسائیت کا آغاز ارستوں کے بعد ہوا ہے رستو تقریباً تین ست سو سال قبل تھا دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 بی سی میں ہے اس اعتبار سے اب عیسائیت بھی بعد میں آئی علم کلام عیسائیوں کا بھی بعد میں آیا پھر مسلمان آئے مسلمانوں کے متقل علم کلام ان سب نے وہی دلائل ہے کہ جن کو مختلف الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کیا ہے آنٹولوجیکل کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل اس کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا سا واضح کر دوں آنٹولوجیکل ہے دلیل انی یا دلیل وجودی کہ انسان کے ذہن میں کستی کامل کا نقشہ موجود ہے اگر ہے تو یقیناً اس کا وجود بھی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہو کامل وجود کا اور اس کا کوئی خارجی وجود موجود نہ ہو ایک دلیل ہے دلیل انی کاسمولوجیکل یعنی ایک ہے وجود ممکن ایک ہے وجود واجب واجب الوجود اور ممکن الوجود کنٹینجنٹ بینگ اور نیسسری بینگ تو یہ جو ممکنات ہے کائنات ہے اس سے استلال جب یہ سب کچھ ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی واجب الوجود بھی ہے جس سے کہ جس کے وجود میں لانے سے یہ ممکنات وجود میں آئے ہیں یہ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے اس کو دلیل کونی بھی کہا جاتا ہے تیسرا ہے دلیل غائی یہ دلیل لمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لم وجہ غائی غائت سے بنا ہے دلیل غائی یہ ٹیلیولوجیکل یعنی اس کائنات میں ہر شے میں ہمیں کوئی غائت نظر آتی ہے کوئی مقصد کار فرما نظر آتا ہے کوئی شے ہے کوئی حکمت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کا کہ جس کی حکمت کا یہ مظہر ہمیں پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے تو یہ دلائل ہے کاسمولوجیکل ٹیلیو لوجیکل ان تینوں قسم کے دلائل کو کہ جو امبار لگائے متکل مین نے کانٹ نے آ کر ان سب کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے اور ثابت کر دیا کہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے منطق ان تمام منطقی دلائی کو رد کر دیتی کوئی دلیل منطقی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی یہ بڑی یوں سمجھیے کہ ایک طوفان خیز کتاب تھی ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا عیسائی دنیا یورپ جو ہے کانٹ کے زمانے تک کوئی وہ ملحد دور نہیں تھا مذہب کا دور تھا خدا کا انکار اس نے کہا کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی خدا خدا کا وجود وجود باری تعالیٰ کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کتاب ہے مارکت الارا کریٹیک پیور ریزن جس کو میں نے کہا عقل خالص تنقید اپنے خالص فاصل فلسفہ وہی ہے جو خال سکن عقل اور منطق پر آگے بڑھتا ہے چنانچہ وہ عقل خالص کی جو اس نے کریٹیک کیا اس کی جو تنقید کی جو دلائی دیے گئے سب کو اس نے کاٹ کر رکھ دی اسی بات کو اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے بلکہ ہمارے بہت سے متکلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ بہت سے متکلمین کا آخری وقت جب آیا ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے ان کی کیفیات سے کہ انہوں نے جو بھی کلامی بیان کلامی دلیلیں دی تھیں لوگوں سے مباحثے کیے تھے موت کے وقت شیطان آیا ہے اور اس نے مباحثہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی ساری دلیلوں کو رد کر گیا آخر کار انہیں کہنا پڑا اموت تو اللہ عقیدت امی میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں نے عقل سے اللہ کو نہیں مانا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اپنی فطرت کی بنیاد پر اور میں اسی طرح مانتا ہوں جیسی میری ماں مانتی تھی میں موت جو مجھ پر آ رہی ہے وہ اپنی ماں کے عقیدے پر آ رہی امو تو عقیدت امی ان تین دلائل پر بعد میں میں بلکہ آج تذکرہ بھی کر دوں یہ بہت سی باتیں جو ہے آج میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا ثابت تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یاد آئے مجھے اس لیے کہ میں تو فلسفے کا براہ راست طالب علم کبھی نہیں رہا ذہن فلسفیانہ اللہ نے عطا کیا تھا ذہن منطقی ہے لیکن میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس میدان میں مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے حاصل ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آج سب ان کے لیے دعا کریں اللہ مغفر لہو رحم ہوفی رحمت کا وہاں سے وہ حساب اسیرہ اللہ منور مرکہ منزل ان کے چونکہ ساری عمر گزری تھی اسی میں فلسفے کے مطالعے میں اور تقابل ادیان کے مطالعے میں اور تاریخ کے مطالعے میں پورا ان کا دماغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی حیثیت رکھتا تھا بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین دلیلیں شروع سے تھیں لیکن دو دلیلوں کا بعد میں اضافہ ہوا ہے ایک مورل آرگیومنٹ ہے اخلاقی دلیل کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی حص موجود ہے خیر اور شر کی تمیز موجود ہے جس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں یہ صحیح بات ہے اور کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کو نہ مانا جائے اللہ کو ماننا ہمارے لیے ہمارے اخلاقی رویے کے لیے ضروری ہے نہیں بھی ہے تو ماننا پڑے گا یہ ہے اس کا خلاصہ جب بہت طوفان اٹھا کریٹیک کو پیور ریزن نامی کتاب پر جب اس کے خلاف بڑا طوفان اور غصہ کا مظاہرہ ہوا تو پھر اس نے دوسری کتاب لکھی ہے جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھی نظم اسی طریقے سے کریٹیک کو پیور ریزن کے بعد کریٹیک اور پریکٹیکل ریزن کہ جو پریکٹیکل معاملہ ہے انسان کا عملی معاملہ ہے عملی روش میں انسان کے لیے مورل ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے یہ مورل آرگیومنٹ ہے اور ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے کہ جب پوری تاریخ انسانی میں انسان خدا کو مانتا آیا ہے تو آخر کوئی بات ہے یہ ہسٹوریکل آرگیومنٹ بھی ہے جس کا اضافہ کیا گیا اب میں آپ سے ارض کروں گا کہ قرآن مجید نے یہ پانچوں دلائل پیش کیے ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ انہیں منطقی انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ ایزانی اور خطابی انداز میں پیش کیا منطقی انداز میں بات کی جائے گی منطق کو منطق کاٹ دے گی ایزانی اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے کیا یہ بات صحیح ہے اندر جھانکے گا تو فطرت جواب دے گی کہ ہاں صحیح ہے علامہ اقبال نے بھی اپنی ریکنسٹرکشن کو اسی پر بلڈ کیا ہے کہ اصل میں خدا پر ایمان جو ہے وہ انسان کا باطنی تجربہ ہے ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے ظاہری ہوتا ہے میں نے پانی پیا ٹھنڈا ہے معلوم ہو گیا میں نے کسی شے کو ہاتھ لگایا گرم ہے معلوم ہو گیا میں کسی شے کو دیکھ رہا ہوں سفید ہے سیاہ ہے معلوم ہو گیا یہ تجربہ خارجی ہے ظاہری ایک تجربہ باطنی ہے یہ جو باطنی تجربہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس یہ ہے جس کے بنا پر انسان اللہ کو مانتا ہے اس کے اپنے اندر اس کی اپنی فطرت میں اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے اس کی بنا پر وہی جو میں نے بریڈلے کا فکر آپ کو بتایا کہ فلاسفی اس دن نیم اور فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار واٹ وی بلیو آر انسٹنگس وہ تو ہمارے اندر پیوست ہے اللہ کا یقین اللہ پر ایمان کہ اللہ کی وجود اس کی ہستی کا اثبات ہمارے اندر ہے اب جب آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دلیل اس کے مطابق آتی نہیں جیسے کہا جاتا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج جب طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے سب سے بڑی اب اگر کوئی شخصی صاحب میں تو نہیں مانتا ثابت کیجئے کہ سورج ہے اب کیسے ثابت کریں گے آپ جو دلیل لائیں گے وہ کم تر ہوگی وہ اس سورج کے وجود سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے جو بدبخ سورج کو دیکھتے ہوئے انکار کرنے پر تل گیا ہو اس کو کس دلیل سے آپ بنوائیں گے کہ سورج ہے یہی معاملہ ہوا ہے منطق استدلال کا کہ متکلمین نے جو بھی محنتیں کی ہیں وہ فیوٹائل رہی ہیں. ان کا کچھ حاصل نہیں ہوا وہ پائے استدلالیاں چوبی بوتھ چائے پائے چوبی سخت بے بےتمکین بوتھ یہ استدلالیوں کا جو بھی ہے پورا ان کا واقف جو ہے وہ سخت بے تمکین ہے اسے کوئی تبکن اور اسے کوئی ثبات حاصل نہیں ہے یہ تو اندر ہے اندر جھانکو جس کو قرآن کہتا ہے اب افی انشو سے افلا تم سے دیکھتے نہیں وہ اپنے اندر تمہارا اپنے اندر جھانکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی اپنے اندر جھانکو یہ ہے در حقیقت لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اگر آپ دلیل کی شکل میں لانا چاہیں گے کسی کے سامنے رکھیں گے خطابی انداز کیا ایسا نہیں ہے اب دیکھیے دلیل انی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یا دلیل موجودی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس اف اللہ شکر فاتر سما وات اس میں دلیل کوئی نہیں ہے کیا اللہ کے بارے میں بھی, بھی شک ہے دراصا آپ کو دروبینی پر آمادہ کر دے گا یہ سوال جھانکو در اپنے اندر کیا باقی کی شک, کی شک ہے کہہ تو رہے ہو شک ہے کی کیا حقیقت, شک, حقیقت کی شک ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے اب فی اللہ ہی شکوں فاتری سماوات اسی طریقے سے اب دلیل غائی تو آج ہی کے سبق میں آ جائے گی اگر شاید آج ہم مانا پہنچ سکے ما رب ناما خلقات ایرب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بےکار تو پیدا نہیں کیا بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہر شے میں غائت ہے ایک مقصد ہے حکمت ہے یہ دلیل ہے مورل آرگیومنٹ لیکن مورل آرگومنٹ کو قرآن مجید زیادہ تر امپلائے کرتا ہے وجود باری تعداد کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ باس بادل موت آخرت کے اس بات کے لیے افن جان المسلمین اقل مجرمین ماحقم کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے کیا ہو گیا تمہیں, تمہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیسی بچ گانا باتیں کر رہے ہیں کیا برابر کر دیے جائیں گے دیکھ اور مت کیا غدار اور باغی اور دوسری طرف وفادار اور فرما بردار کوئی دنیا میں کوئی بادشاہت ہے جو ان کو برابر کر دے فتح اللہ الملک الحق بہت بلند والا ہے وہ بادشاہ حقیقی وہ کوئی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا جزا ہونی چاہیے اگر خیر خیر ہے اگر شر شر ہے تو خیر کا نتیجہ خیر شر کا نتیجہ شر برامد ہونا چاہیے اس دلیل کو قرآن نے پیش کیا کثرت سے پیش کیا لیکن اس کو اللہ تعالی کے وجود کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے تو میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سارے دلائل دیے ہیں اور ان سب کو ایمپلائے کیا ہے استعمال کیا ہے لیکن منطقی انداز میں نہیں بلکہ ازعانی اور خطابی انداز میں اور ان کو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے اندر جو ڈارمنٹ کانشنیس ہے اس کا شعور جو خابیدہ ہے اسے جگانے کے لیے میدار کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اندر موجود جیسے کیمسٹری میں تصور موجود ہے کیٹلیٹک ایجنٹ کا دو چیزیں ہیں دونوں موجود ہیں انٹریکشن نہیں ہو رہا کوئی چیز اور درکار ہے جو ان کے اندر باہم ایک انٹریکشن کرائے گی وہ کیٹلیٹک ایجنٹ ہے وہ کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا جو کا تو رہتا لیکن ان دونوں کے اندر وہ ایک معاملہ کروا دیتا ہے ان دونوں میں انٹریکشن جو ہے باہمی تعامل کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا ہے تو در حقیقت قرآن مجید صرف اس گورمنٹ کانشسنس کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرتا ہے اور یہ اس کا آرگومنٹ کا انداز ہے البتہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس میں وہ فطرت کے ساتھ ساتھ عقل کو اور منطق کو بھی بروئے کر لاتا ہے جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق خال فطرت کی بنیاد پر بدیہیات فطرت کی بنیاد پر اللہ کو مانا جائے گا البتہ عشرت کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں یقیناً پھر اضافہ ہو جاتا ہے منطق کا بھی اب آئیے پہلی آیت ان نفی خلط سما وات وقت لاف لے وارا یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں اختلاف خلف سے بنا ہے اختلاف اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈفرنس ہو جائے ڈفرنس اوپینین اوپین اختلاف سے رائے عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے اس کو نوٹ کیجئے خلف کہتے پیچھا پیچھ خلف ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہونا الٹ پھیر رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے رات کے پیچھے دن آ رہا ہے دن کے پیچھے رات آ رہی ہے تو اختلاف در حقیقت اس معنی انفی انفی خط سباب آتے وختلافات اب یہاں پر لفظ آیت پر غور کیجئے آیت سے مراد کیا ہے قرآن مجید کی یہ بیسک ٹرمینالوجی میں سے ہے میں نے آج گنتی کی ہے تین سو بیاسی مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا آیت آیات آیات نا آیات ہو جو بھی مختلف اس کی ہے ترکیبیں لیکن 382 سو مطلب اور یہ بیسک ٹرمینالوجی بس اس کا مادہ کیا ہے الف یا یا الف یا یا اب اس سے ایک لفظ بنتا ہے او اور ایو